سوریا بکی ہے انیس آیا اور ترتیبی نزول آٹھ ہے اور ترتیبی موجودہ سطح کی ہے اللہ کہہ تحمید اور تنجیب کے بیان پر مشتور ہے پیغم بڑے معصوم سن وسلم جمعے اور عید کی پہلی زکعت دیش کی تلاوت کرتے ہیں اور دوسری زکاعت پہ رشیاں پڑھتے بغیر گنتی میں وہ زیادہ ہے لیکن اتنی کی متحمل ہے وہ ہمارا مزمرات شرح خزوری اللہ عب نے عبیل الحاظ کی عجیبات کی ہے اس نے کتاب میں لکھ دیا کہ پہلی میں لا کیے پڑھے اور دوسری میں ہلا پڑے میرے قرآن شریف اُس کا دیکھا نہیں وہ کتاب لکھا سکون سی سورج پہلے مزمرات شرح خزوری یہ کدوری کے بیالیس سال بعد لکھا گیا ہے جس سے سبھی قرض کے بیالیس بسم اللہ الرحمن الرحیم سب کے اسم میں رب دکھا باقی بیان کر رب کے نام کی جو بزرگ او بر ہے رب تو رب کا نام کا اللہ کا نام ادب احترام ڈلیے خالا کا وہ جس نے پیدا کیا پسا ہوا چھوٹ کیا وڈلی کا در وہ جس نے اندازہ کیا اور اس کو سمجھ چھوٹا سا ہے ماں کی چاچی کو پکڑتا ہے چوستا ہے سمجھ جی ولی خرا مر اور اللہ وہ ہے جو گاتا ہے گاسا دو ہوا कर کر دیتا ہے اس کو سیاح ابھی ہری ہری گا کھڑی ہے جگہ جگہ بال کھن دن بند ہو جائے توڑا تو سیاح ہو جائے گا یہی حال دنیا ہے ہم پڑھتے آپ کو آپ بھولیں گے نہیں بشارت ہے اللہ ماشاء اللہ بڑی بیان قدرت ہے ان یادم اور جہرب ہمارے زور کی بات آئے تو دونوں جانتا ہے بعض اوقات ذکر سے بھی ہوتا ہے وہ کبھی سراہ آسان کرتے آپ کے لیے آسانیاں ڈال کر علط کرا بس آپ نصیحت فرمائیں اگر نصیحت کام دیتی کرو میں یقار ان قریب فائدہ لے گا جو خدا سے ڈرتا ہو جن بو اللہ اور بچتا بچپا کا گجال البار جو جا کے گرنے والا ہے بڑی آگ میں تم بنا یمو تو نہ مرے گا اس میں نہ جیے گا ادلا ہمن دزت کا کامیاب جو سوڑا وزکرس مردی فص اللہ نام لیا رب کا نماز پڑھی علماء نے فضل کیا وزکرس مردی فصل کے تحریبہ سولاد نہیں ہے شرط سولاد ہے یا خطر سولاد ہے اس پر ہے اور یہ کہ بھی وزکرس مردی نماز شروع کرنے کے لیے اللہ اکبر کا کلمہ واجب ہے فصیح نہیں ہے کوئی اور کلمہ تب اللہ تعزیب ہی کا مقام ہو سکتا ہے بلطر آیا کر دنیا بلکہ سر جی جیسے ہو تم دنیا کی زندگی کو بلاثرت خیر ہوا بپو اور آخرت بہت بہتر ہے اور ہمیشہ ہے ان نہ صوبے لوہلا بے شک یہی باتیں گزشتہ کتابوں میں آسمانی صحیفوں میں تھی حضرت ابراہیم اور موسا علیہ السلام کے صحیفوں میں گزشتہ لوگوں میں بڑے ادب تھے ہاون کا نام عورت نہیں دیتی تھی خاتون تلاوت کر رہی تھی اور یہ سورج آئی اس کے خاون کا نام ابراہیم تھا وہ بڑے پریشان بھی اللہ بس نہ لولا تو کہنے لگی یہ سو نی کا باپ اور بھوسا یہ خاون کا نام لے لیں اب تو ایسے بکاب دیے جیسے ماؤ گا جب آؤون بے تب گفتہ ہو گئے تو اللہ نے اور ان کے لیے بلا گئی بنا دی